اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے اور اس کے ساتھ کے مسلمانوہے کو اپن رحمت فرما کر بچا لیا اور ضلموہے کو چنگیوڑنی آ لیا تو صبح اپنی گھروں میں گیتنوہے کے بل پڑے رہ گئے